بسم اللہ یا نبی ننی ومن کفر نبی شیا من کفرباد کا اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جو ہمارے صالحہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا جیسا کہ وہ پہلے ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے اور یہ کہ ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور آج جو ان کے لیے خوف کی حالت ہے اس کو وہ امن کی حالت سے بدل دے گا کہ اس کے بعد لوگ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر سکیں گے اور جو اس وعدے کے بعد بھی ناقدری کرتا ہے تو ایسے لوگ اللہ کے دائرہ اعداد سے خارج ہیں میں نے پچھلے ہفتے کیا تھا کہ پرانی کریم کی بڑی اہم آیت ہے یا آیت اس کے خلاف ہے یہ پچھلی آیتوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اس لیے میں اللہ کا شاہ فرمایا تھا کہ اللہ رسول جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور جو اس کے لیے تقوا اختیار کرتا ہے ایسے لوگ کامیاب ہوں گے دنیا اور آخر رکھتے عیسائیت کی تشہی ہوئی تھی تقوا کا مفہوم کیا ہے یہ بیان ہوا اس کے فوراً بعد یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار ادا فرمائیں زمین میں ان کے پیر جمائے گا اور آج جو ان کے خوف کی حالت ہے اس کو وہ دور کر دیں گے اس کے بعد وہ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ لوگ کسی کو شریک نہ کر پائیں اور جو میرے اس واضح وعدے کے بعد بھی انکار کرتا ہے یا ناقدری کرتا ہے تو ایسے لوگ میرے دائرہ دارت سے خارج ہیں یہ آج کی آیت ہے تو اس سیاق میں جو بات پہلے کہی گئی تقوی کا جو مفہوم میں نے اکثر نرض کیا تھا وہ یہ کہ ہمارے ذہنوں میں جو تقوی کا مقوم ہے اس کے اعتبار سے کچھ مخصوص تراش و خراش کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کو تقوا ہم مانتے ہیں قرآن کریم نے اس سے آپ میں بولا نہیں ہے اور قرآن کریم جن تقوی والوں سے کامیابی کا وعدہ کر رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ ان چیزوں پہ تو نہیں ہو سکتا جن چیزوں کو ہم نے مدار تقوہ بنا رکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کے لیے میں نے کچھ قرآن شریف قیاتیں پڑھی تھیں آپ کے سامنے اس میں کہا گیا ہے کہ لئیسل بغان تو ادھر کر لیا منہ ادھر کر لیا اس سب میں کوئی تقوی نہیں ہے اللہ نے سرمایہ اور پوری تقوی کی تفصیل تھی کہ یہ باقاع مخلاطہ باقا و و و و بیادی مظاہدو و وحین و البا ہر مشکل میں ہر آفت میں ہر جنگ میں ہر مقابلے میں سابق قدم رہنے والے لوگ اس کی عہد رکھنے والے لوگ رحین اور جب میدان کارزار گرم ہو اس کو فیس کرنے والے الائی کے لدین خدف وہی ہیں سچے رام کے نزدیک وہ الائی کا حمل مستفن اور صرف وہی ہیں مستفی تقوے کے لیے اللہ نے خود فائنڈ آؤٹ کیا کہ صرف وہی ہیں مستقی الائی کا ہم اور ابھی کا قاعدہ ہے کہ ہم کا جو اضافہ ہے یہ حاصل کو بتا رہا ہے یعنی ان کے علاوہ کوئی مستقل نہیں ہے جن میں شفت نہیں ہے وہ مستفیق نہیں ہے وہ تقوی والے نہیں ہیں تو تقوے کو اللہ تعالیٰ نے خود دو. ڈیفائن کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو صبر کے ساتھ اللہ نے بریکٹ کیا ہے اے رسول آپ جمے رہیں اور جمنے کی توفیق اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوگی اور کوئی غم نہ کریں دشمنوں کی سازشوں پر ولاقک میں مائم قرون اور جو کچھ آپ کے خلاف چالے چلی جا رہی ہیں دنیا میں اس کی وجہ سے اپنا سینہ تنگ نہ کریں ان اللّہ دینا تقو کی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تقوی والوں کا ساتھ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں تقوا اسی سیاق میں بولا گیا ہے کہ جو سازشوں کا فیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس چیز کو اللہ نے فرمائے قرآن شریف کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم نے ایک لفظ کو مختلف سیاق جن جن معنیٰ میں جہاں جہاں بولا ہے آگے پیچھے رکھیں دیکھیں آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ کس معنی میں بول جاتے تو تقواہ کو وہاں بھی اس حاصل میں جو میں نے سورہ بکر کی پڑھی اور یہاں بھی جو آپ کے سامنے سورہ نحل کی پڑھی جس میں صبر کے ساتھ اور جمنے کے ساتھ اور مشکلات کا مقابلہ اور سازشوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعلق کیا ہے تو وہ تقواہ ہے صبر کا جو ہے یعنی جرم سازشوں کا بات یہ آج کل کہی جاتی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوتی بلکہ ہماری اپنی کوتا ہے امر بلکہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہے ایک جگہ تھا مطلب سیمینار تھا اس میں تو یہی کہ ایک صاحب نے کہا اس میں کہ یہ جو مسلمانوں میں سازش کا نظریہ ہے یہ احساس کم طریقے سے پیدا ہوا ہے سچائی کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا کرتی اچھائی کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا کرتی اگر ہم سچ بولیں تو اس میں نہیں بول ہے تو اس میں کون سی سازش ہے اور ہم غلط طریقوں پر ہیں تو اس میں کون سی سازش ہے قرآن فن چھوڑے گئے تو اس میں کون سی سازش ہے سازش کا یہ نظریہ غلط ہے یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے میں نے آر کیا تھا کہ یہ قرآن کریم تھی مجھے بولنے کہ موقع ملا تھا قرآن کریم کی ورڈانی کریم قرآنی نے بولا ہے سازشوں سے فرمایا گیا کہ کا وی کا وی ویم کر یہ لوگ اے رسول آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں یا آپ کو ناکام کر دے اور یہ اپنی سازش کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ ان کی تدبیروں سے ہارنے والا نہیں تھا اللہ کی اللہ کی اللہ کی جو تدبیر تھی وہ بہتر تھی دشمنوں کی تدبیروں کے مقابلے تو جب اللہ کے رسول کے خلاف ہوئی ہے تو یہ تو ہوگی تو پوری ایک تاریخ رہی ہے کہ اسلام کے خلاف سازشوں کی اور دشمنوں کی اور ناکام کرنے کی اور مسلمانوں کو زخم دینے کی شروع سے لے کے آخر تک پیغمبر ہوں یا صاحب کرام کی تاریخ تک ہم لوٹ کے آئے تو سازش ہوئی ہے اور مسلمانوں کی بری تاریخ کون سے رنگین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسحاب الخد ہے مثال کے طور پر قطل اسہاب القدول ناری ذات الفقوضم الحاقہ مالاما فلون نبل مبین نے شبود میں آسمان کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو برجوں سے یومل میں عود میں اس دن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس دن کا وعدہ میں نے کیا ہے کہ وہ آئے گا شاہدین میں ان گواہوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو ان واقعات کے گواہ ہیں جو دنیا میں اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں اور جن پہ بیت رہی ہے میں ان کی قسم کھا کے ٹھہرا ہوں اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے مگر بات کو تاکید سے کہنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے پتلا اصحاب الخد کہ وہ گڑھے والے زندہ جھوک دیے گئے آگ میں اناری ذات الفق یزوم علیہ قعود اور ان کے دشمن گفار ان کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے ان کی حالت گزار پر وہم آلہ مائیں فلونہ بلوم شہود اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو بڑے ٹھنڈی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے بما نقم اللہ, اللہ عدیز الحمید اور ان کا کوئی بھی گناہ نہ تھا اس کے علاوہ کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو طاقتور بھی ہے اور جو انتخاب لے بھی سکتا اللذی لہو جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بات تو سازش ہے اور آگ میں جلائے جا رہے ہیں ففاق سے عراق کی سرزمین ہے وہ ابراہیم علیہ السلام بدن چھوڑتے ہیں گھر سے نکال دیے جاتے ہیں اللہ کا کلمہ سربلند کرنے کے جرم میں تو قوم ان کے خلاف ہو جاتی ہے پوری قرمائی دینی پڑتی ہے وطن قوم اپنی برادری چھوڑنا پڑتا ہے ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے فلسطین میں اب ریگستانوں میں مارے مارے پھرتے ہیں آگ میں گیا جاتا ہے ان کو محرم کا مہینہ ہے اکتفاق اور عراقی سرزمین علام السلامی تو عراق میں ہی تھے عراقی کی بادشاہ کے منی کو کنگ میکر تھے وہ یہ ساری عراقی کہانی ہے جی بحیم علیہ السلام کے دفتے میں ہم دیکھتے ہیں جو ملک عراقی تھا علیہ السلام کے والد کنگ میکر کی حیثیت رکھتے تھے اور بعد میں یہ حیثیت جناب یہ علیہ السلام کو ملنے والی تھی زندہ آگ میں جھوکے گئے اور اللہ نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنایا کس طرح لیکن یہ ایک موجود ہے کہ ان کے ساتھ کھوائیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسائل اسلام ہے ہجرت کر رہے ہیں بیوی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے صاحب کرام کو ہم دیکھتے ہیں پوری ایک تاریخ ہے صاحب ابھی طالب ہے ہجرت ہے ریت پہ گھسیٹے جا رہے ہیں خون میں انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں یہ سب کیا ہے نہیں ہے کیا کردار کے کی باوجود صداقت و دیانت اور امانت کی ہزاروں شہادتوں کے باوجود حضور کے ساتھ صحابہ کے ساتھ یہ سب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر یہی واقعہ آگے چل کر ہی حسین یزید کشم و کشمی ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی جو ہے ان کے اہل بیچ کے گھروں میں آگ لگائی گئی حکم سے دنس دنس ان کے جھگڑوں میں اور خیموں میں آگ لگائی گئی اتفاق سے عراق کی سرزمین ہے وہ بھی اور محرم کے مہینہ ہے وہ بھی عراق کی یعنی تاریخ دیکھیں اپنے آپ کو کیسے لوٹ لوٹ کے دور آتی ہے وہ بھی عراق کی سرزمین ہے وہ کربلا جو آج پھر کربلا ہے بنی ہوئی ہے وہی وہ سرزمین ہے وہی وہ محرم کے مہینے میں وہی وہ سرزمین ہے تاریخ کیسے لوٹ لوٹ کے آتی کہ تاریخ ایک بہتے ہوتی ہے وہ ایک انہیں پلٹ پلٹ کے آتی ہے لٹ لوٹ کے اپنے آپ کی شکل دکھاتی ہے دہراتی صاحب کرام کو کیا کچھ بیتا حضور پہ کیا کیا کچھ بیتا تمام دنیا متحد ہوئی اسلام کے خلاف جنگ عذاب جس کے فوٹ بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ آیت جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے جنگ عذاب کے فوٹ بعد نازل ہوئی ہے عزو احزاب میں کیا ہوا تھا تمام اس حضور کی جتنی بھی مخالف طاقتیں تھیں بسان والے قریش والے یہودیپ سارے اکٹھا ہو کر کے آ گئے تھے پورے تیس ہزار کا لشکر تھا جس نے مدینے کو گھیر لیا تھا اور تمام دشمن طاقتیں اکٹھی ہو کے آ گئی تھیں مسلمانوں کی طاقت تین ہزار تھی کھندہ کھودی تھی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع فرمایا تھا وہی جو آج عراق میں اسٹیٹ جی اپنا رہا ہے کندہ کے کود کا پیٹرول بھر رہا ہے اس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے استفادہ ہے حضور تو یہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر آئے تھے جمے رہے لیکن مسلمانوں نے اپنا حوصلہ نہیں ہارا اور یہ یقین کیا کہ یہ اللہ تعالی جو ہے آگ میں ڈال کے کندن بنا رہا ہے صلاحیتیں آزمائشوں کی آگ میں ابھرتی خون بہتا ہے ایک خون بہنا یہ شکست نہیں ہوتا بلکہ شکست جو ہوتی ہے وہ تو تجربہ ہوتی ہے زخم جو ہوتے ہیں وہ تو تجربہ ہوتے ہیں وہ تو اپنی غلطیوں کو دور کرنے کا بہانہ ہوتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی غلطی نہ رہے کوئی کمی نہ رہے انسان سے سیکھتا ہے اور زخم خانے کا نام شکست بھی نہیں ہوتا اسلام کی تاریخ میں یہ تو ہوا ہے کہ زخم تو بہت لگے ہیں مسلمانوں کو زخم تو ہم کہیں گے وہ بھی تھا جو حضور قسلم میں گر گئے عہد میں آپ گرے آپ کے اندارے مبارک شہید ہوئے اور آپ کے فوسی کڑیاں صاحب گرام ستھر کی تعداد میں شہید ہوئے لیکن شکست نہیں تھا وہ کیونکہ میں کہتا ہوں وہ جس میں اللہ کے رسول خود موجود ہو صحابہ کرام کا قابلہ اور فرصتوں کی فوجیں تو اس کو شکست کیسے ہو سکتی ہے ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں خون بہار زخم لگے زخم جو ہوتی ہے وہ شکست نہیں ہوتی صبر ضروری ہے لال فرمایا تقویٰ نام ہے جمے رہنے کا شکست کہتے ہیں سر جھکانے کو سر کٹانے کو نہیں جھکانے کو اور آہد عہد کی لڑائی میں زخمی ہوئے صحابہ کرام لیکن اردو نے فرمایا پیچھے کرو ہمرا 8 آٹھ میل تک پیچھا کرتے ہوئے وہی ٹوٹے ہوئے لوگ بالکل زخمی جو تھے وہ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ ہارے نہیں تھے چوٹی لے ہوئے زخم کھائے تھے مگر ہارے نہیں تھے کیونکہ دل ٹوٹ جاتا اور حوصلہ چھوڑ بیٹھتے تو یہ شکست ہوتی لیکن حوصلہ نہیں چھوڑ بیٹھے حوصلہ چھوڑ بیٹھے تو اسلام کی کہانی وہ حدمی ختم ہو جاتی ساری دنیا میں جو پھیل گیا اسلام تو اس لیے ہوا کہ اس دن وہ ہارے نہیں تھے اور ظاہر ہے کہ جس لشکر کی سربراہی حضور فرما رہے ہیں اس میں ہارنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے شکست نہیں تھی وہ اسلام کی تاریخ میں فدا بھی ہے اور زخم بھی ہے مگر شکست نہیں ہے سبھی لا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی باطل کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہیں دے گا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الم امنی نے سبھی لا تو یہ پوری صورتحال ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہی غزل عذاب آج بھی ہے یہ آیت بڑی برمحل آئیت اتفاق سے آیت بالکل ایسے موقع پر آتی ہے کہ اس کی تفریح کا بہترین ایک ہمیں سیناریو ملا ہوا ہوتا ہے کہنے کے لیے صورتحال کو سمجھانے کے لیے پورا ایک سیاق ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے موجود تو غزلۂ عذاب اگر اس آیت کا سیاق ہے شائن نزول ہے تو اس آیت کو سمجھانے کے لیے آج کا جو غزل عذاب ہے وہ بہترین شائن رزول ہے اگر ہم اس کو اگر دیکھیں غزب اعزاب کا مطلب عذاب حز بھی جمع ہے کہتے ہیں فوج کو اور بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ احذاب کہلاتی ہیں جیسے امریکہ کی ہے جیسے برطانیہ کی ہے جیسے آسٹریلیا کی, کی ہے یہ احزاب ہوئیں گے تو آج کا میں احذاب سے ہم کمپیر کر سکتے ہیں اس کو ان حالات میں آئی ہو پھر اللہ کا یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو ہر ایک سے نہیں ہے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کو زمین میں قبضہ عطا فرمائے گا اور ان کو فتح نصیب فرمائے گا لشت خیفا یہ وعدہ اس میں کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ تقوا جو ہے وہ نام ہی ہے اس سے پہلے تقوی کی شرط لگائی تھی کامیاب ہوئے ہیں کہ تقواہ اختیار کریں اور اس کے فرن بعد یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے یعنی تقواہ جو مشکلوں میں جمنے کا نام ہے یعنی آپ کے سامنے آزاد آئیں گے لشکر آئیں گے لیکن آپ گھبرائیں گے نہیں اور آپ جمے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے کامیابی کا وعدہ کرتا ہے یہ بات اس, اس, اس, اس سے آخری صورت یہاں پر آئی ہے یہاں پر تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں اسلام کے خلاف جو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سیناریو بنا ہوا ہے پوری دنیا یہ غلطی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے دیکھا کہ علاق کے اوپر حملہ ہو گیا یا صدام صاحب مقابلہ کر رہے ہیں اکیلے ایک بادل کی حکمت عملی کا بہت لمبا حصہ ہے بہت زبردست حصہ ہے اب یہ کیوں ہے اس کا تجزیہ کیا ہے یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے ہر آدمی اس سلسلے میں اپنے الگ نظریات رکھتا ہے جو اہل باطل ہیں ان کا نظریات تو یہ آخری ایسا اسلام کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ آپ سوچ سوچنے کا مقام ہے نا آپ کے لیے ہمارے لیے میں چاہتا ہوں چند منٹ میں یہ اسٹریٹجی سمجھاؤں آپ کو کہ یہ باطل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے ہماری کیا ہونی چاہیے تو ہم جو ہے ٹھیک سے معلومات نہیں ہوتی اور پوری طرح سے سمجھتے رہیے اس لیے ہم غلط رائے بنا لیتے ہیں غلط طور سے ایمبیش ہو جاتے ہیں زیادہ امیدیں پال لیتے ہیں غلط تہذیے کرتے ہیں صورتحال کیونکہ نہ کافی معلومات کی وجہ سے نہ کافی تجزیے ہوتے ہیں تو صورتحال کیا ہے ساری میں اب یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تمام دنیا میں اس کی عہدہ آیا ہے آج سے نہیں کہ صاحب صدام صاحب سے شروع ہوا یا افغانستان سے شروع ہوا یا کیا شروع ہوا یہ ہم نے آپ کو بتایا نا کہ اساب حدود سے اصحاب کہف اساب الرقیم جناب موسا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام صحابہ گرام حضور تاکہ سینیب تک پوری میں نے آپ کو بتائی تو چلی آ رہی ہے پوری کشمکش اور پوری تاریخ اور مسلمان ہر جگہ خون میں اپنے نہاتے ہوئے دکھائی دے رہا. ابھی بھی حالیہ دور میں بھی جو نام آپ سنتے ہیں فلپائن ہے ایرٹیریا ہے بوسنیا ہے چچنیا ہے فلسطین ہے افغانستان ہے تو سب آخر مسلمان ہی کیوں دنیا میں اور کتنی قومیں ہیں کتنے مذہب ہیں یہ ہر جگہ مسلمان کے خون میں نہائے کیوں ہے ہر جگہ انہی کے اوپر کیوں آفت ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی آپ کیا توجہ کریں اوروں سے کیوں نہیں ہوتے کلیشز اور اسے ٹکراو کیوں نہیں ہوتے اس مسلمانوں سے کیوں ہوتے ہیں کچھ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے کیا, کیا ان, کی فت... ان کی تربیت غلط ہوئی ہے کیا یہ لڑاکہ ہوتے ہیں ایک طریقہ تو سوچنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہی خرابی ہے کوئی ہر ایک سے لڑ پڑتے ہیں ہر جگہ لڑتے ہیں ورنہ اور, اور دوسرے لوگ شانتی سے رہتے ہیں سکون سے رہتے ہیں آخر ان میں کیا بات ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس صورتحال کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں کہ کیا بات ہے یہ تو جو اسلام دشمن لط طاقتیں ہیں وہ تو اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ اسلام کی غلط تربیت ہے اسلام جو ہے رواداری نہیں ہے بالکل اسلام میں کلرا مذہب ہے تھوڑا سا رنگینی بھی نہیں ہے اس میں زندگی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت نہیں دیتا بالکل بڑا حلال و حرام کا چکر ہے اس میں بڑا کھررا بڑا سخت بڑا کڑا دوسروں کو برداشت نہیں کرتا ٹالرنس نہیں ہے اس میں بالکل بھی رواداری نہیں ہے اسلام میں اس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے اسلام کی فطرت میں جو ہے تشدد ہے اسلام آتکوادی ہے مثال کو ایک جو ہمارے اسلام دشمن لوگ ہیں وہ تین واقعات کی سردوجی کرتے ہیں اس لیے شروع سے آخر تک ہم دیکھتے ہیں ٹکراؤ رہا اسلام کا مسلمانوں کا کرائسس رہے ہمیشہ ان کے نزدیک یہ توجہ ہے جو ہم مسلمانوں میں لوگ ہیں روایتی مذہبیت کے حامل وہ اس کی اس طرح سے توجہ کرتے ہیں کہ یہ سب مسلمانوں کے عمل کی سزا مل رہی ہے مسلمانوں کے عمل خراب ہو گئے ہیں تو ان کی سزا مل رہی ہے لمحے مار رہا انہیں لیکن ظاہر کہ یہ توجی یا دوسری توجی یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تحریک اٹھا رکھی ہے جگہ جگہ اس کی وجہ سے دنیا خلاف ہو گئی ہے اور مار رہی ہے مسلمانوں کو ہر جگہ گھبلے کرتے پھر رہے ہیں مسلمان کہیں یہاں پہ وہاں،, وہاں پہ گھبلا وہاں پہ گھبلا وہاں پہ اسلام کا غلط میسج جا رہا ہے اس لیے دنیا جو ہے اسلام کو مار رہی ہے دو توجیہ ہیں ان کے پاس ایک توجے کا عمل خراب ہے ایک توجہ تو یہ ہے مسلمانوں کا اور ایک یہ ہے کہ وہ اسلام کا مس انفارمیشن یا غلط طور سے میسج دے رہے ہیں دنیا کو اسلامی کی تحریکات ہیں یہ بدنام کر رہی ہیں اسلام کو اس کی وجہ سے دنیا اسلام کے خلاف ہو گئی دو توجیحات ہیں ہمارے روایتی مذہب والوں کی طرف لیکن ان میں دونوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کیا یہ صحیح ہے اگر ہمارے عمل خراب ہوئے ہیں تو آپ اس توجہ کو کہاں تک لے جائیں گے اچھا عجیب بات ہے کہ روایتی مذہب والے آج عراق کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں عراق پہ جو ہم لے کر حملہ ہوا ہے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ عراق کو اپنے عمل کی سزا مل رہی ہے آج کیوں نہیں کہہ رہے کہ عراق کو اپنے امال کی سزا مل رہی ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ انہیں تو پبلک کے رجحان کے ساتھ چلنا ہے پبلک بہت مارے گی یہ کہہ دیا اس وقت تو اس, اس وقت تو جلوس بھی نہیں کر رہا ہے نارائن بھی ہو رہی ہے لاہوگر بھی ہو رہی ہے اور کرارے بھی پاس ہو رہی ہیں. آج نہیں کہیں گے اس بات کو الگ سے بیٹھ کر جہاں بھیڑے بیٹھی ہوں گے اپنی وہاں کہیں گے اس بات کو لیکن آج نہیں کہیں گے کیونکہ عوامی رجحان اس بات کو کہہ نہیں دے گا انہیں کہ آپ کو اپنے کو سننا لیکن ہم یہ توجہ کر بھی لیں تو کہاں تک لے جائیں گے آپ کس کس کو سزا مل رہی ہے اپنے اعمال کی کہاں تک حسین کو اپنے امال کی سزا ملی مل کیا ابراہیم السلام کو اپنے اعمال کی ملی مل اور صبح پیغمبروں کو جو ملتی چلی آئی کیا ہر جگہ یہ توجہ لگائیں گے آپ یعنی ایک ہسٹری جو ہم نے شروع کی ہے اصحب کیف سے لے کر کے اور آج تک اس کو کہاں کہاں آپ اس توجہ کو استعمال کریں گے کیا مال کی سزا مل ہمیں اور عمل کی سزا مل رہی تو انہیں کون سے عمل کا انعام مل رہا ہے جو ہمیں مار رہے ہیں ہمارے ایمان کمزور ہے تو ان کا ایمان بہت طاقتور ہے مسٹر ایمان بہت طاقتور ہے انہیں کون سے عمل کا انعام مل رہا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ ذرا سا دے دیتے ہیں نہ مسلمان اگر بے عمل ہوگا تو ملے گی اور اگر وہ ہوگا عمل تو نہیں ملے گی ایک پینچ سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ رہتا ہے الگ ہر کے پاس مسلمان بے عمل ہوگا تو ملے گی تو یہ اکبر دی گریٹ کیوں ٹھاٹ کر گئے بے عمل مسلمان تھے مگر ٹھاٹ کر گئے یہ مغلوں کی پوری گورنمنٹ جو یہاں پہ شرابیں پی دی رہی اور دوائی پہ نچوا دی رہی یہ کیوں ٹھانٹ کر گئے اس ملک میں سات سو برف ہے یہ بے عمل مسلمان تھے یہ کیوں ٹھانٹ کر رہے انہیں سزا کیوں نہیں مل رہی اگر یہ کوئی فلسفہ ہے تو سوال کا جواب چاہیے تو اس طرح سے توجی نہیں ہو سکتی یہ بے عملی کا انعام ہے اس کی توجی نہیں ہو سکتی ہماری بے عملی کی سزا ہے یہ توجہ نہیں ہے اس کی تو پھر دوسری یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ تحریکیں چلا رکھی ہیں کتنا پروبیگنڈا ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو بات میں ہی تو میڈیا تو ہمارا جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے انفارمیشن اور جتنے بھی انفارمیشن کے ذرائع ہیں میڈیا ہے سب دوسروں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے وہ جیسے چاہے سمجھاتے ہیں ہم مان بھی لیں کہ ایسی کچھ سفیریں ہیں دنیا میں جو اسلام کا غلط میسج دے رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے ہے یہ سب اتنا بڑا وسائل کا استعمال جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے بڑی سادل وہی ہو ہوگی اگر کوئی سمجھ اس بات کو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے پھر بھی بات کہ ہمارے دشمنوں کے سامنے ہماری تاریخ ہے صاحب کے کی ہمارے حضور کی ہمارے قرآن و سنت کے حوالے ہیں ان کے سامنے قرآن کی آیتیں ہیں ان کے سامنے اور وہ پوری ہسٹری ہے کہ ہم کس طرح سے چھا گئے تھے پوری دنیا پر یہ چار پانچ آٹھ دس چٹ پٹ کہیں ہوں اس سے دنیا خوفزدہ ہوگی کہ یہ چودہ سو کی تاریخ ہے اس کو کسی سمندر میں لے جا کے پھینک دیں گے آپ کہاں پھینکیں گے اگر دنیا کسی چیز سے خوفزدہ ہوگی تو یہ ان چھٹ پٹ دو چار بےقوقوں سے ہوگی یا اس پوری تاریخ سے ہوگی جو ہمارے سامنے ہے اگر اگر یہ رد عمل ہے بھی تو اس ہسٹری کا ہوگا یہ چھٹ پٹ تحریکوں دو چار لوگوں کی تنظیموں کا نہیں ہوگا یہ رد عمل اگر ہوگا تو اس کا ہوگا یہ بلے میں اگر جائے گا تو ہماری کتاب پر ہمارے قرآن پہ جائے گا حریض پہ جائے گا حضور کی تاریخ پہ جائے گا یہ جی بلے مگر ہوگا تو یہ کوئی توجیہ نہیں ہے یہ آپ یہ کہہ رہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول ہے ہمارے پاس سونا ہے ہمارے پاس یورینیم ہے ہمارے پاس گولڈ ہے اور اس کو رکھنے کے لیے طاقت نہیں ہے ہمارے پاس اس لیے دنیا کے رال ٹپکتی ہے اور وہ چھیننا چاہتی ہے ان چیزوں کو ہمارے ہاتھ سے اور کیوں نہیں ہے طاقت اس لیے طاقت نہیں ہے کہ روایتی مذہب نے ہم سے یہی کہا کہ اگر آپ ان مادی راستوں پہ چلیں گے تو یہ آخرت والا راستہ نہیں ہے طاقت اس لیے نہیں ہے طاقت اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ دعا سے حاصل کرنا چاہ طاقت اس لیے نہیں ہے تو حقیقت میں اگر یہ حالت اظہار ہے تو ان تحریکوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی وجہ سے ہے جو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور جو دین کا ایک غیر روایتی جو پیش کر رہے ہیں یہ سورت ان کی وجہ سے بنی ہے اگر بنی ہے تو لیکن یہ اس کا جواب نہیں ہے تو میں نے کہا ایک تو صورت کی اہل باتیں کی طرف سے آتی ہے کہ مصرف اسلام ہے ہی اہ نام خمیر کے اعتبار سے اور ایک توجہ وہ ہے جو ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے آتی ہے دو توجہ ہیں ایک تو یہ کہ ہم عمل والے نہیں رہے یہ توجہ آتی ہے تو کیا صحابہ بھی نہیں رہے کیا حضور بھی عمل والے نہیں رہے وہ بھی تو آخر پریشانیوں کا شکار ہوئے ان کے خلاف بھی تو جو آزاد ہوا ہے جو رضواز کانٹیکس میں آدل ہوئی ساری فوجی اکٹھا ہو کر آئی ان کے پاس وہ بھی نہیں رہے یہ آپ اس کو ماننا چاہیں گے تو یہ توجہ نہیں پھر ایک توجہ پھر دیکھتے ہیں قرآن کریم کیا کرتا ہے اس صورت بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم ہی سے پوچھیں کہ قرآن کریم یہ دنیا جو ہے ہر دور میں اسلام کے خلاف کیوں متحد رہتی ہے اور کیوں سازش کرتی ہے اور کیوں اسلام ان کے مقابلے میں جمنے کے لیے ہمیں تقوا کی اور صبر کی اہمیت پر زور دیتا ہے اسلام اس سوال کا کیا جواب دیں ظاہر ہے کہ وہ جواب زیادہ ایتھنٹک ہوگا اور زیادہ مستند بھی ہوگا اسلام نے اس کو جواب دیا اسی لیجئے سماعید عادل ورود ولی یوم المعود و شاہد وہ لوگ جلائے گئے اور ان کو دیکھ رہے تھے لوگ ہنس رہے تھے چاروں طرف بیٹھے وہ مالا ماشہور اس کے بعد کہا اللہ نے وما الا ان, ان کا کوئی بھی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس ایک اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ جو طاقتور ہے اور جو انتقام لینے کی صلاحیت عزیز ہے لذیذ لہوم اور جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی ساری طاقتیں ہیں تو قرآن کریم نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ اس طرح کی آزمائشوں کا جو سبب ہے وہ ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے سوائے سفر کہ بجائے خود امت توحید ہونا اس کا یہ جرم ہے اس کا جرم ہے لا الہ سارے معبودوں کا انتظار. سارے عقاؤں کا ان کا اس کا جرم تو قرآن نے اس کا پوائنٹ من ہو جو امال کی خرابیاں ہیں وہ ایک دوسر سبجیکٹ ہے وہ ہمارا انٹرنل ریپیئرنگ کا سبجیکٹ ہے وہ بات, وہ بات کی بات ہے اس پہ الگ سے بات ہوگی لیکن ہمارے خلاف جو دیگر دنیا ہے وہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہمارے عقیدہ توحید کی وجہ سے اس قرآن کے جواب یعنی اس لیے نہیں ہے دنیا ہمارے خلاف مثال کے طور پر کہ ہمارے یہاں بے پردگی ہے یہ ہماری عورتیں بے پردہ ہیں اس لیے امریکہ کو غصہ آ رہا ہے مسٹر بش کو اس لیے نہیں ہے یہ ہمارے بچے شام ہوتے ہی مسجد کی بجائے سنیما ہال کا رخ کرتے ہیں یہ بات نہیں حضم ہو رہی ہے سے؟ یہ مطلب نہیں ہے یہ صورتحال کی غلط تو جی بالکل اور یہ کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں اور یہاں اللہ کی بلیا پہ کھڑے ہو گئے نہ سبب کا آپ نے صحیح ڈائگنوز کیا نہ اس کا حال نہیں بتایا آپ یہ نہیں ہے وہ باتیں اپنی جگہ سبجیکٹ الگ ہے اس چیز کو اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے پرانی کریم نے اور آگے بھی خیر الما کر کے دیگر بلندان کا یہود وسارا ہتھا تھا طبیہ مل لیتا ہوں قرآن نے کہا کبھی بھی تم سے یہ لوگ مسالات نہیں کر سکتے یہود و نسارا کبھی بھی کتنے بھی تم فرشتے اور دامن تمہارے فرشتے وضو کریں نہیں کر سکتے کبھی بھی حتا۔ تب جب تک تم خود ان کے ملت کو فالو نہیں کر لیتے جب تک ان کی ملت میں شامل نہیں ہو جاتے تب تک تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارا جرم یہ کہ تم ان کی ملت میں شامل کیوں نہیں ہو رہے اس جرم میں سدا بغت رہ قرآن نے جو اس, کو جو اس کا تجزیہ کیا تو نہ تو مسٹر بش کی توجہ ہم تسلیم کر سکتے ہیں نہ کسی حضرت مولانا کی توجی تو ہم قرآن کریم نے جو دی ہے ان حالات کی وہی وہی تسلیم کریں گے جو قرآن کریم ہمیں یہ دے رہا ہے اب جو سیناریو ہے اس پہ ذرا غور کریں آپ تو بہت سوالوں کے جواب آپ کو خود مل جائے گا میں اپنے ذاتی خیالات جو میرے ذاتی ہیں ان کو تو میں پیش کر دیا میرے دوستوں کے خیالات الگ ہیں اور ہمارے یہاں لوکتا ماحول لہر کا اپنا خیال لگ سکتا ہے لیکن ایک ویسے سناری میں آپ سے بات کروں کہ یہ جو چال ہے جو ابھی حال سے لیتا ہوں زیادہ پہلے سے نہیں لیتا افغانستان کی جنگ تھی جہاد ہوتا رہا دنیا افغانستان کے لوگ جہاد کرتے رہے اور اپنا خون بہاتے رہے حقیقت میں تھا کیا وہ اسی سازش کا حصہ تھا جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منظم کی گئی ہے صورتحال کیا ہے کہ افغانستان جو ہے یورینیم کا ذخیرہ ہے وہاں کے ریت میں یورینیم بھرا پڑا ہے جو ایڈمبم کے لیے لازمی چیز ہوتا ہے اس وقت کی بات ہے جب روس جو ہے برابر کی طاقت ہوا کرتا تھا امریکہ پڑوسی تھا افغانستان کا موقع غنیمت جان کے اس نے جو ہے نور محمد تراکی کی مدد سے قبضہ کر لیا کہ یہ یورینیم اپنا ہو جائے کس ترکیب رال ٹپک نہیں تھی اس کے اوپر امریکہ نے دکھا کہ ہیں یہ کیا ہوا یہ تو ہمارے ہاں سے نکلی جا رہی ہے عالم اسلام کی جو طاقتیں ہیں گرم پانی ہے تیل ہے جو فضائی بحری راستے ہیں اور جو سونا ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس سب قبضہ کرنا ہے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ یورینیم کا ہے جسے روس مار کے لے جا رہا ہے تو اس نے فوراً جو ہے یہاں پہ جہاد کھڑا کر دیا کافر خود آپ کو نہ ماننے والے مارو انہیں دہرے مارو انہیں اور وہ قوم جو اسلام سے بے حد محبت کرتی ہے اس کو بہا دیا خود اپنے پر کھروچ نہیں آنے دی ان کے پچیس لاکھ میں شہید کرا دی اور کہا کہ تمہارے بندوق چاہیے تو بندوق ہم دیں گے پیسے چاہیے تو پیسے ہم دیں گے انہوں نے کیا اور کھجڑ کے پھینک دیا نکال دیا اس کو خالی کر کے دے دیا جیسے کردار سے مکان خالی کرایا جاتا ہے امریکہ کے لیے خالی کر دیا امریکہ کو خرچہ تو وصول کرنا تھا یہ فکر ہوئی کہ جو بندوقیں میں نے دی ہیں جو اسٹنگر میں دی ہیں واپس بھی دلوں ان سے جو خرچ کیا وہ بھی تو ان کا خون بھی بہا ہے لیکن خرچ بھی ان سے ہی لینا ہے جس کا خرچ بھی ان سے ہی لینا ہے جانچ اس نے جو یہ ایک پلان کیا کہ ان کے باپ شہید ہو گئے تھے پچیس لاگ یہ بیٹے پڑھ رہے تھے کہیں پاکستان میں کہیں ایران میں کہیں عراق میں ان کے یہ پڑھ پڑھ کے جب آئے ان کی دل میں اپنی باپوں کی یادیں تھیں یہ آکر وہاں پڑھ کے آیا انہوں نے ایک اسلامی حکومت قائم کی امریکہ کے شکن بھی جمع پڑ گئے جمع بھی شکن آ گئی خرچہ ہم نے دیا پیسہ ہم نے دیا خرچہ ہم نے کیا بندوق ہماری دی ہوئی اور یہ اسلام کا ایجنڈا ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے مارو انہیں اب ان کو نکالنے کے لیے کوئی ڈرامہ چاہیے کوئی بہانا چاہیے تو وہ گیارہ ستمبر کا ڈرامہ اسٹیج کیا مسلمانوں کو تو ہر چیز کو کریڈٹ لینے کی عادت ہے نا ہم نے کیا کی قدر کچھ صحیح ہے نا کہیں سینا کی عادت آ جائے موقع مل جائے تو اتنا بڑا سینہ کر لیتے ہیں یہ ہم نے کیا ہے ان کے بس کی باتیں کر لیتا یہ مسلمان انہوں نے نہیں کیا خواہ ہاں مخواب نے ابیل مجھے مار لیا اس الزام کو وہ بلڈنگ جو اتنے پلرز کے اوپر اسٹیل کے کھڑی ہے سیمنٹ اور, ب... اس... اور سیمنٹ اور ب... آ... یعنی اسٹیل کے م... مکسر کے اوپر مشرقی کھڑی ہے وہ وہ, آس... وہ... وہ بلڈنگ جو ہے ایک جہاز کی ٹکر سے گر جائے گی سریے ٹیڑھے ہوتے نہیں سرے ٹیڑھے ہوتے نہیں و فوق الفطرت اس کے وہ بنانے شروع کیے اور اس کے بعد اس کو سر اوڑھ لیا خامخوا یہی تو امریکہ چاہتا تھا اور اس سوال کے جواب آج تک نہ دے سکا نہ امریکہ نہ مسلمان کہ اس روز وہ چار ہزار یہودی کیوں چھٹی پہ گئے ہوئے تھے جوز اس بلڈنگ میں تھے کہیں نہ کہیں چور کوئی پلان بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے ہر قاتل سے منصوبے میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے لیکن لے لیے لیکن وہ ایک بہانا تھا ایک نئی حکمت عملی کا یہ خالی کرا ہے افغانستان لیکن خرچ بھی تو ان سے ہی لینا ہے جس پر قبضہ کرنا ہے ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے انہوں نے پوری پہاڑیوں کے مارپیٹ شروع کر دیا آپ ان کی اسٹریٹجی کو سمجھیں ان کے طریقہ کار کو سمجھیں تبھی تو سوچیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم لوگ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور پہاڑیوں ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے سارا, سارے کو حملہ کر رہے ہیں پورے میں اربوں ڈالر کا سلیہ برباد کر رہے ہیں جن کا کہ ہم دس میں اٹلانٹک میں پڑی سوئی کو ڈھونڈ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے اس آدمی کی ان کے پاس کیسی ٹرین ویڈیو کیسے ہر چیز مل جاتی ہے فائلیں مل جاتی ہیں ہر چیز بیٹھے ہوئے میٹنگ کرتے ہوئے مل جاتے ہیں اس کے سارے فوٹو نہیں ملتا تو وہ کیا ڈرامے کی بات ہے کیا مزے بات ہے اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب صرف دوس کو دکھانے کے لیے تھا تم پڑوس میں رہتے ہو نیت خرامت کرنا یہاں پہ ہمارا ڈنڈا گھوم رہا ہے اس پورے ملک کے اوپر ادھر کو آنے کی کوشش مت کرنا یہاں ہمیں کرنا ہے کرا پھر بھی چند آیا نہیں تھا ابھی بھی دنیا میں ور, آرڈا, نیو آرڈا پلان کرنے کا جو اس کا خواب تھا اس کے بعد دوسری طاقت جو عالم اسلام کی ہے یہ پیٹرول اس کو اوپر قبضہ کرنے کا اسکیم ایک چیز جو نہیں ہم تو گزٹ نے پیٹرول لیں. پیٹرول کیسے لیں پہلے کتے کو پاگل کہتے ہیں پھر اس کو گولی مارتے ہیں کیسے لیں سب سے بہترین جگہ تو یہی ہے نا ادھر ایک طرف اسرائیل ہے ایک طرف کویٹ ہے ایک طرف ہے ایک طرف سعودیا ہے سب اپنے دوست ہیں چاروں طرف سب نہیں ہے، سب سے بہترین جگہ ہے یہ کوئی کچھ بولے گا نہیں سب سے بہترین جگہ ہے یہ دور سے آ کے سب کچھ کر لیں گے اس کو کوئی بھی بہانا بنا کر کے نرستی کرن کرنا ہے اس کا وہاں تو آتکواد کو پکڑنا تھا یا نرستی کرنا کرنا ہے حالانکہ خود اپنا اتنا اسلحہ ماں کی سڑکوں پہ بات کر دیا کہ اپنا ہی نرستی کرنا ہوا جا رہا ہے یہ جو آتکواد کے نام پہ لڑ رہے ہیں دو چار آدمی مر جاتے ہیں تو آتکواد کے خلاف چلان کرتے ہیں یہ لاکھوں انسانوں کو قدر کا منصوبہ بناتے ہیں یہ ان کو کوئی آتکوادی نہیں کہتا یہ ہم کہ وہ اڑاتے ہیں یہ لوگ کتنا بھی خون بہائیں ان کتنا انہوں نے خون بہائے افغانستان کے اوپر کی کوئی انتہا ہے یا عراق کے اوپر آپ کو معلوم ہے خود ان دشمنوں کا ان کی ایم ایس کا اعتراف ہے کہ عراق کے دس پندرہ لاکھ بچے بلک بلک کے صرف مر گئے کہ ان کو دودھ نہیں ملا ان دس برسوں میں انہوں نے اس پر پابندیاں لگوا دیں کھانے پینے کی چیزیں تھک نہیں جانے دیں اقتداری پابندیاں لگا دیں دنیا کو گرانٹ دیتے ہیں اور اس کا کھانا پینا دانا پانی بند کر دیا انہوں نے کس طرح سے جھیل گیا وہ دس سال پندرہ یہ. یہ اس کے لیے شاباشی کی بات ہے اور پھر اس ننگے بھوکے اور ٹوٹے ملک کے اوپر مزید جیسے ایک باز چڑیا پہ حملہ کر دیتا ہے اتنے بڑے بہادر خان تھے تو کسی برابر کی طاقت سے لڑتے کسی برابر کی طاقت سے لڑتے کسی جرمنی پہ فرانس جا کے لڑتے یہاں پر جو شان ہے شانت دکھا رہا ہے امریکہ کمزوروں اس میں اصل میں کئی بات ہے صرف شان دکھانے کی بات بھی نہیں ہے پٹرول پہ قبضہ ہوگا یہ بھی ایک بات نہیں ہے خالی اور دوسری چیزیں ہیں یہ دنیا میں چار اسلحہ کے تاجر ہیں یہ برطانیہ فرانس جرمنی اور امریکہ دو ہی کرسچن ہیں برطانیہ اور امریکہ ان یہ جو اسلحہ بناتے ہیں تو ان کو بہت بڑی فیلڈ چاہیے بڑے پہاڑ چاہیے تجربہ کرنے کے لیے ڈاکٹر خرگوشوں بچوں تجربہ کرتے ہیں نا دواؤں کا ان کے جو اسمارٹ بم ہیں جو کسٹر بم ہیں ان کی چاہیے پہاڑیاں مضبوط دیکھیں کتنے کمپن پیدا ہوتا ہے کتنا زلزلہ کہاں تک کتنے ہزار میل تک جاتا ہے سر امریکہ میں نہیں ہے ایسے فیلڈ انہوں نے جیسے خرگوش پہ جیسے چوہیا پہ ایسے انہوں نے افغانستان کو عراق کو اپنی چوہیاں سمجھ رکھا ہے تجربہ کرنے کے لیے یہ اپنے نئے نئے ہتھیاروں کا تجربہ کرتے ہیں اب ہماری سرزمین کے اوپر ہمارے لوگوں کو مار کر تجربہ کرتے ہیں اور پھر دنیا میں اپنی اسلحہ کی مارکیٹ کھولتے ہیں کہ دیکھو سینکڑوں ارب ڈالر کا لحاظ انہوں نے بیس ان تمام دنیا میں ان دونوں ملکوں نے فرانس کو یہی تو پریشانی ہے کوئی ہمارے دیش میں بھی اقرار ہے یہ جرمنی وہ تو یہ سوچتا ہے کہ جو ایگزیبیشن لگائی ہے جو ڈیمانسٹریشن یہ کر رہے ہیں اس کی بات تو مارکیٹ ان کی چلے گی ہماری تو دکان ٹھپ ہو جائے گی شروع میں تو ایک تھے وہ اور اب جھگڑا ہے کیونکہ چور جب چوری کرنے جاتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں مال بٹتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے بعد میں یہ ساری جو یو ای جس کو آپ کہتے ہیں مطالبہ قرارداد پاس کر تو آپ کے یہاں آپ کے جو ہے جاتی ہے کہ آج یہ پاس کر دیا وہ پاس کر دیا ان کو تو مذمت کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں یا تو یو این او کر دیں یا لمیا کر دیں وہاں دعا مانگ لیتے ہیں اور یہاں یہ یو این او کو قرارداد کا انتظار آپ کرتے ہیں یہ یو این بھی جو ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی تو انہیں کے ٹکڑے انہیں امریکہ اور برطانیہ کے ٹکڑوں پہ بلتی ہے اب کوئی بھی کتا اپنے مالک پہ تو بھونکتا نہیں ہے؟ کیسے بھونک سکتا ہے لیکن خرچ ہوئی تو برداشت کرتے ہیں؟ جب لیگ آف نیشنز بنی تھی اقبال نے کہا تھا کہ من عظیم بیش ندانم کے کفن دزے جن بحر تقسیم قبول انجمن ساختان میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کفن چوروں نے یہ یونین بنائی ہے مسلمانوں کی قبریں بانٹ لی ہیں کہ کون سی خبر کا کفن تجھے کھسیٹنا ہے کون سی کا مجھے گھسیٹنا ہے یہ کمن جوروں کی انجمن ہے یہ اتنے برمحل الفاظ سے بالکل صحیح ثابت ہو رہے ہیں. اسی کو تریبزی شریف کے حدیث میں اللہ کے رسول نے شاید فرمایا جناب رہی روایت اردو نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا حالات آئیں گے کہ انتظا علیہ تم پر جو ہے آواز دی جائے گی قومیں آواز دیں گی جیسے کہ آ کے تو جیسے کہ کوئی کھانے والے بھوکے کھانے والے دسترخوان پر آواز دیتے ہیں کہ آؤ یہ پلیٹ تم لے لو یہ پلیٹ تم لے یہ تھوڑا سا یہ چکھو تم یہ چکو تم یہ کھاؤ اس طرح سے تمہارے لیے آواز دی جائے گی سب سب جو ہے تمہارے مال میں حصہ بانٹنے کے لیے ایک دوسرے کو پکاریں گے کیا ہو حصہ اکٹھے ہو کے آ کر دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے جیسے تمہارے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے صاحب ایک گرام نے پوچھا کہ کیا ہم کم ہوگا گے یا رسول اللہ اس دن آپ نے فرمایا زبدن کا زبدل یعنی باخب ایسا کچھ آپ نے فرمایا تم اس دن گھسا ان کا غسہ اس بہت ہوگے تم اس دن لیکن جیسے سمندر کا کوڑا ہوتا ہے جو بوجھوں کے ساتھ بہتا ہے اور کوئی چیز روکنے کی طاقت نہیں رکھتا کیوں ہوگا ایسا صاحب ایک نے پوچھا آپ نے فرمایا کہ الفان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا سستی بدلی یہ پیدا ہو جائے کیوں ہو جائے گی صاحب کے رام نے پوچھا ابھی ہو خبر و دنیا میں کرا ہی طلبہ دنیا کے مفادات کا لالچ اور موت کے اندیشے یہ بڑھ جائیں گے اس لیے تم ایسے ہو جاؤں گا تو پچھلے دس مہینے افس کیا تھا کہ کیا دنیا کے مفادات کا لالچ ہے کیا ایش و عشرتیں ہیں کیا تخت و تاج ہیں ان کے ڈوبنے کا خطرہ ہے لوگوں کو جو اپنے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں اب کیا معلوم نہیں ہے آپ تو میڈیا کے ذریعے آپ کو جو ملتا ہے نا وہ پوری اطلاع نہیں ملتی میڈیا بھی تو انہی کے ہاتھ میں ہے نا آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے جتنا چھپاتے ہیں اتنا چھپتا ہے جتنا بتاتے ہیں اتنا آپ کو معلوم ہوتا ہے جیسے بتانا چاہتے ہیں جیسے بتانا چاہتے ہیں جس طرح بتانا چاہتے ہیں جتنا بتانا چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے وہ جو ہے الٹا بتا دیں دن کو رات بتا دیں رات کو دن بتا دیں اسی کے حساب سے ہم اپنی رائے بناتے ہیں اسی حساب سے ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں جس کو ہیرو بناتے ہیں اس کو چاہے ہیرو بنا دیں ان کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کو فلاتے ہیں ہیرو بناتے ہیں اور بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر جو حوصلہ ہے مایوسی وہ پیدا ہو جائے اور آپ جو ہے اس امت کو اٹھنے کا خواب ہی دیکھنا چھوڑ دیں ایک چیز سے خواب سمجھیں اب اسلام کی متا کا سو ہے ہونے والا ہے اب, اب مزلہ حل ہونے والا ہے اور بعد میں اب سارا پھکنا پھڑ جاتا ہے تو پھر وہیں سڑک پر مایوسی کا عالمی قوم رہ جاتی ہے تاکہ برسوں کے لیے حوصلہ ختم ہو جائے سینوں سے ایک ہوتی ہے ایسے میں آپ کہ نہ آپ آگے جا سکیں نہ پیچھے جا سکیں جیسے ہندوستان میں آپ کو کتنے مسائل محسوس آیا کہ آج آپ ان مسائل میں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں یہ آپ کی مسجد کا ہی مسئلہ ہے نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں آپ یہاں پر یعنی آپ یعنی رزوا ہو جائیں ہمت حوصلے چھوڑ بیٹھے یہ بھی ان کی ہوتی ہے لوگوں کو جان بوجھ کے ہیرو بناتے ہیں پھر ان کو ہیرو بناتے ہیں بیٹھ کر کوئی اتنے بڑے دماغ ان کے ہوتے ہیں آپ ذرا ایک گاؤں کی پنچایت یا ایک گاؤں کی سیاست دیکھ لیں تو سرپنچ کہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے پنچایت میں تو جو پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا خواب بنا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور کیا پیش کرتے ہیں تو اس کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے خبریں وہ نہیں ہوتی میں کہتا ہوں جو آپ پڑھتے ہیں خبریں وہ ہوتی ہیں جو ان کے پیچھے ہوتی ہیں جو آپ ڈیپلی سوچے تو آپ کو سوچنا ہے تو پھر یہ ایک پورا پلان ہے مسلمانوں کو وہیں روکے رکھنے کی ان کے اندر سے یہ سارے مزاحمت کی طاقت مرغی کو بھی ذبح کرتے ہیں نا تو وہ بھی پڑ پڑاتی ہے لیکن یہ ہمیں فڑ پڑانے بھی نہیں دینا چاہتے خاموشی کے ساتھ ہمیں ختم کر دینا چاہتے ہیں پوری دنیا میں جو سیناری انہوں نے بنایا اب اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب صاحب اپنا سونا بچا لیں گے وہ بھی ایک طاقت ہے یا کوئی بھی ٹیکنالوجی تا, تا, جہاں کہیں بھی مسلم ممالک میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ بچ جائیں گے وہ تو ساری طاقت ایک تھی اور اس سلسلے میں کوئی ایمبیش ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو یہ واقعہ مان لینا چاہیے کہ یہ تو الگ بات ہے کہ اس کے باوجود کیا کمزور ہیں مسلمان لیکن حیرت انگیز اس کا مظاہرہ کرتے مزاحمت یہ افغانستان میں بھی دیکھا فلپائن الٹیریا ہر جگہ مسلمان عجیب و غریب بہت کم تعداد کے باوجود بہترین مظاہرہ کیا ہے جن بڑی طاقتوں کے مقابلے لیکن بہرحال ایک لمٹ ہوتی ہے وہ سمجھتے تھے کہ پانچ گھنٹے سات, سات دن جھیل لیے بس اتنا ہی تو ہوتا ہے پندرہ دن ایک لیکن یہ کہ ایک شیطانی طاقتیں ہیں یہ تو مچھر اور نمرود کا مقابلہ ہے شیطانی طاقتیں ہیں ان کے پاس دنیا کو چوسا ہے انہوں نے برسوں سے دور رہے ہیں یہ آرام کو کیا ہے عرب امریکہ کمپنی یہ امریکہ کے تیل بھی تو نا... خلیج کو اپنا تیل بھی تو ناز ہے وہ تیل نکالنے کی رائلٹی کے نام پہ امریکہ کب سے ساٹھ, روپے... ساٹھ پیسے لے لیتا ہے ایک روپے پیسے خالی اس کی رائلٹی کے نام پر اور جو چالیس پیسے ملتے بھی ہیں ان عربوں کو جس پہ یہ ایسے کرتے ہیں چالیس پیسے باقی پیسے واپس لے لیتا ہے وہ ہتھیار بیچ کے اپنے ٹینک ہے جہاز ہیں ایف سکسٹین ہے ایک ایک جہاز کروڑوں ڈالر کا بیس پیسے سے لے لیتا ہے اور باقی بیس پیسے اپنے بینکوں میں جمع کرا لیتا ہے جو بچتے ہیں وہ تو ان کو برسوں سے چوس رہا اس کی طاقت کا شیتانی طاقت کا بندہ تو نہیں لگا سکتا تمام دنیا میں جن کا ایک بنا ہوا ہے ہم چالوں کو سمجھنے کے باوجود بھی ان کچھ کر نہیں سکتے ایسا ہے مایوس نہیں میں لیکن قرآن جو حقیقت ہے آدمی کو ریئلسٹک ہونا چاہیے جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے برسوں تک اس خواب قفلت میں سوتے رہے کہ فرشتوں کی فوجیں آئیں گی اور سب کچھ کر کے لے جائیں گے دعائیں مانگنے کو سمجھا ختم خواجگان خط میں شیرینی آیت کریمہ کا ورد یہ ہمارے یہاں ہتھیار تھے یہ ہتھیار رہے کہ جب کہیں مسئلہ ہو تو آیت کریمہ ختم کرا دو سوالاک مرتبہ یہ پڑھوا دو یہ دعا کر دو یہ تعویذ دبا دو یہاں پر اس سے ہم مسئلے کرنے میں لگے رہے اگر اس کا صورتحال حال آج یہ جی ہے تو ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے تو قرآن کریم نے جو ہمیں جو حل بتایا تھا وہ حل الگ تھا اس کو تو ہم نے فالو کیا نہیں ہم اس چیز کو سمجھتے رہے اب یہاں پر قرآن کریم ایک وعدہ ہم سے کر رہا ہے اب ظاہر ہے کہ ہم کو قرآن کریم کا صحیح پیغام علماء کرام کے ذریعے سمجھ میں آ سکتا تھا یا ہمارے سیاسی لیڈر ہیں یا خود قرآن کریم ہے یہی ہمارے پاس تین سورسز ہیں انہوں نے لمائع کرام کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جو ہمارے دشمن ہے انہوں نے بھی علماء کرام کو ہمارے اور عوام کے درمیان میں رابطہ یہی تو ہے نا مسلم عوام کو موٹیویٹ یہی تو کرتے ہیں علماء جو ہوتے ہیں لہذا انہوں نے کہا کہ ان علماء کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے تین قسم کے علماء ہوتے ہیں ایک تو وہ علماء ہیں بےچارے جو سائلنٹ علماء ہوتے ہیں جنہیں اپنے محرم کی کھچڑے تیجے چنے رف دین آمین بالجہر ولادوالین ولادوالین پہ لڑنا ہے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے انہیں تو مس رکھنا ہے ذکر و فکرے خانقاہی میں ایک وہ علماء ہے جو خود ان کا کام کرتے ہیں ان کی دیوی اسٹریٹجی کو قرآن الدی سے ثابت کرتے ہیں دین کے مغلوبانہ تصور کو پیش کرتے ہیں مصالحانہ تصور کو پیش کرتے ہیں ان کو شال دینی ہے چادر دینی ہے ایک لاکھ روپئے دینے ہیں ایک وہ علما ہے جو ان کی سازشوں کو سمجھتے ہیں ان کو عوام میں بدنام کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ یہ عمل والے نہیں ہیں ان کو بتانا ہے یہ آخرت کی بات نہیں کرتے دنیاداری کی بات کرتے ان کو عوام سے توڑنا ہے تاکہ وہ عوام کو موٹیویٹ نہ کر سکیں یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اس طرح کی کہ جو آپ کو صحیح سیناروں دے سکتے ہیں ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ تو دنیادار لوگ ہیں ان کے تو سیاسی لوگ ہیں اسلام سے اسلام کا ٹھیکےدار تو ہم ہیں جو اسلام کی وہ تشریح پیش کر رہے ہیں تو دشمنوں کی بتائی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ پورا ان کا ایک درج سیناریو ہے مطلب اس کو آپ کو سمجھیں ان کو کام کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے اب رہ گیا سیاسی لیڈر ہیں جو مخلص ہیں مسلمانوں کے ان کو الجھا دینا ہے جو غیر مخلص ہیں ان کو ہیرو بنانا ہے اس پوائنٹ کو تفصیل کہنا پڑے گا اذان کا ٹائم ہو گیا ہے یا ایسے مسائل الجھا دینے ہیں آپ کو کہ بس آپ نعرے لگا دینے صبح شام دن بھر کمائیں بچوں کے لیے رات کو تھکے سو جائیں موقع ملے تو نعرہ مار دیں یا دعا میں آمین آمین کرتے ہیں سمجھے ہاں گداؤ گیا ساری گیس جیسے اس میں نکل جاتی ہے نا پریشر کوکر میں سے ساری گیس نکل جاتی ہے ویسے آپ کے لیے ایک چاہیے سیفٹی والو آپ کی گیس کو نکالنے کے لیے کہ کہیں وہ عمل میں تبدیل نہ ہو جائے تو اس کے لیے ضائع ہے نعرہ تکبیر اللہ پر تو یہ ہے اور اس کے بعد ایک قرآن و سنت ہے جو مسلمانوں کو جوڑتا ہے اور آج بھی اگر مسلم وسائل پر انٹرنیشنل سطح پر مسلمان ایک ہو جاتے ہیں تو اس میں حصہ صرف قرآن کریم کا اور اس تاریخ کا اور اس کا تربیت کا ہے جو ہم کو ملتے ہیں یعنی ہمیں جو اس تاریخ ہمارے سامنے اس, سے اس کی ویسے ذہن موجود ہے اس کی کوئی ذمہ داری ہمارے رہنما پہ نہیں ہے یہ قرآن کریم ہے اور ہمارے اسلام کی تربیت ہے جو ہمیں, جو ہمیں جوڑ ہے ملت کے مسائل سے ورنہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کبھی بھی ہم اسلام کی, اس کی بات کرتے ہیں تو, تو لوگ سیاست کہتے ہیں تو آج یہ وہ لوگ علاق کے لیے بات کر رہے ہیں تو یہ سیاست کیوں نہیں کیوں نہیں اس یہ لوکل نہیں ہے یہ ایک بحر الملی مسئلہ ہے اس لیے یہ آج ان کے نزدیک سیاست نہیں ہے آج جمع میں تقریر بھی اس کے اوپر ہو رہی ہے اس کے لیے جلوس بھی نکل رہا ہے اس کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے آج کوئی سیاست نہیں ہے اس میں اس لیے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ انٹرنیشنل سیناروں میں ہے ذاتی مفادات کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس چیز میں. یہ بات کہنے میں آئی سیاست نہیں وہ چیز ہوتی ہے جہاں ذاتی مفادات کو خطرہ تو قرآن کریم نے یہ ذہن بنایا ہے اصل میں اس کی میری کریم کے اوپر ہے تو قرآن کریم کو جو ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو اس کی اسپیڈ سے محروم کر کے ترجمہ بنا دی جائے. دیا جائے اس ترجمہ ہو جائے گا مسجد ثواب ملے گا سنو ثواب ملے گا خوب بہت ثواب ملے گا کو سننے سے اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا بس ہر چیز میں ثواب ہے یا ولاز والین ولا ظالین ہے یا امین امین ہے مطلب کہیں بھی یہ چیز جو ہے کہیں ان کو چالوں کو سمجھنے کا موقع میں نہ دیتے. یہ اس کو جانے کا ان کا ایک پورا وہ ہے پورا یہ جس کو جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان کا کام کرنے کا جو ڈھانگے ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے ایک اسلام کو جس طرح بدنام آج کل کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے اس دین رحمت کو جو دنیا کے لیے امن کا برسات بن کے آیا تھا لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ ایک اللہ سے جڑنے کی بات کرتا ہے اور دنیا کی دو گرکاؤں کو نہیں مانتا اور سارے شرک کے خلاف اسلام کا جو جرم ہے یہ یہ چیز ہے جو پیدا کرتی ہے دوسروں سے مختلف کنفرنٹیشن اس چیز سے پیدا ہوتا ہے اسی کو وہ کہتے ہیں ادائے مصالحات اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس نہیں ہے اسی کو کہتے ہیں یہ لوگ بہت کٹر ہوتے ہیں اسی سے پیدا ہوتا ہے سارا کنورنٹیشن یہ جو بات کہتے ہیں نا یہ ایک بہت الگ موضوع ہے جو اس کو جس وقت میں چھیڑنا نہیں چاہتا پرانے گریم کے اس وعدے کا کیا مطلب ہے اور پرانے کریم ہم سے کیا وعدہ کر رہا ہے اور یہ کس طرح سے ہوگا یہ تھا موضوع جو آج کی آیت میں تھا میں چاہوں گا کہ اسپیشلی اس آیت کو میں تاکہ ان کو ان کا یہ الزام کم سے کم قرآن و سنت جو صحیح تصور دین پیش کرتا ہے میں پورے چیلنج کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں یہ آیت قرآن کریم کی آیت استخلاف ہے کہ جو میں تشریح کر رہا ہوں اگر اس میں قرآن و سنت کی روح سے کچھ غلط ہے تو وہ یہاں کھڑوں کے مجھے ٹوکیں اور بتائیں اور اگر غلط نہیں ہے تو یہ میرے پسند پورچ کہنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ غدین کی غلط تشریح ہے اگر ان میں ضرورت ہے اور میں تو سنے بیٹھ کر اور کہ اس میں یہ غلط ہے یا اس طرح سے میں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے نہیں کیا ہے اور اگر ان میں تو انہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے جو قرآن کریم کی یہ ریات اس پورے دینی تصور کو الٹ دیتی ہے جو آپ کے سامنے روایتی مذہب پیش کرتا ہے اس کو پورے کو اُلٹ دیتی ہے اس پوری سوچ کو الٹ دیتی ہے جو آپ کے سامنے وہ مدد پیش کرتا ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور جس کو اس تشریح پر میری اعتراض ہو اس کو یہاں پہ اعتراض کرنے کا حق ہونا چاہیے کھڑے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کو صحیح طور سمجھنے کی قابل میں تو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کے نیک جذبوں کو بھی اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں یعنی ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تو دعا مانگ رہے ہیں لیکن وہ اس کے ذریعے بھی اپنا, اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں کہ یہ ان کی گیس نکلے سمجھے یعنی وہ آپ کے جہاد کو بھی اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں اپنے اسٹیٹ جم میں استعمال کر لیتے ہیں وہ اتنی بڑی چال کھیلتے ہیں اتنی اوپر سے کھیلتے ہیں کہ آپ کے سچے اور ایک مخلصانہ جذبے بھی جو ہے ان کے ہی کار بن جاتے ہیں آپ نے کیا کیا چودہ برس میں حقیقت میں انہی کا تو کام کیا نا پہلے تو اس ملک خالی کرایا ان کے دشمن سے اس کے بعد اس کا خرچہ بھی دے دیا انہیں اور پھر قبضہ بھی اس کا کرا دیا ٹوٹل دیکھیں نا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے اب آپ اس کو کوئی بھی نام دیں کچھ بھی کہیں لیکن ہوا تو یہی ہے اتنا اہم سوال ہے جو آپ اب اس اذان کے وقت کر رہے ہیں تفصیل سے کہنے کی ضرورت ہے اس چیز کو تفصیل سمجھانے کی ضرورت پڑھیں نہیں قائم کریں دونوں چیزوں میں فرق ہے وہ سمجھا چکا ہوں میں آپ کا قائم کریں یہ پورا ایک مومنٹ ہے پڑھے نہیں وہ سمجھایا نماز والے آپ کو اللہ